پلی <harder'> حکمت مطلب ہزور شرح سیت سمجھی بیٹھے ایخالی تر وہ وقت کٹ اسلامی حکومت قائم ہو دی مدینے دی سلطنت قائم صحابہ کٹن شروع کر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 اقیدہ تو ہے نا کم از کم بند کی نکلنا ایک ڈبد ڈبد ایک ڈبا آپ ڈبد ترن کی امید کرو کسی نکل جائے گا کسی نے گا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 جن جس رب نے <تصفح> فکر, سارا کچھ فکر دل بیٹھے نا. اے بیٹھی نا ہر بیماری دا علاج ہے ہل ہے <تصفح> او ہی او پاڑن دے جڑے طریقے کل ہیں. ختم کر رہے چ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 میںابیا دی جنگ یو نشارا دنیا دی تاریخ کر دینا قسم خدا دی کر کے آنا آج چوتھا مہینہ چھواں جواب آیا <laughs> <وقت. laughs> yeah. میں جو کیوں جہاں بندہ نا تگڑا شاہ جی وہ تو گسا کر دے نو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 ہے کہ دے حالات پتا یہ لگسمان پنا پناہ برباد میرے کیوں میں رب, رب دا رب میرے دین تو رب نہ لگ جاتے پھر وی پناہ جا فلانا اسلام بچاؤ کرو okay, okay. okay. یہ اللہ دا حکم کی ہے اللہ کے حکم نو کسی کی بچا ہے اللہ کے حکم باللہ بچا مسئلہ بچا پیا رباؤ رب بچا رب بچا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 دی موت دی سارے دان کار بٹھے میرے کو سارے کو اللہ تعالی نے ایک گل پوچھنی ہے جی میرے علم چل جائے معاشرے میرے دیر معاملہ آیا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 خالی فساد نہیں بدترین فساد کیونکہ فسادان دا موٹھتے کیونکہ یہ دسو شاہ جی جدومی کی امید بار اٹھتا ہے ہر اناستے کی جتناستے اچھا یہ دسو بے اگر او سارے جرائم پیشہ بندے دے تے سارے فسادیاں ہر کسی نوی آخدہ جاوے ووٹ میند دے آگے میں تنتون دے گا چورانا نو آ ووٹ من دیا گی می تک ووٹ من دیا گی می تھی میں گا میں سارا مخالف بول بولو ایک کدو دا جد جی ہر کسی نو آخ گا می تورا نو آخ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 کیوں تسیہ اندے جے ووٹ تے ہوے ہوایں سبحانگے شا جی کبلہ ہونے میں پچھاں گا ووٹ کراندے لوڑی کو نہیں سچی دا سیہ جے پاکستان نو لے لو اندر جھ شریف باوتا نگر کمی نے سچی دا سیہ جے جیلے ہاں ہے نکھے ہر پاسی ہر پاسی نکھے مرین رہا کاری باتتے روڑ دوائی خدا ہچا ہونت تو دی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 سیدہلم بیاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جانگ پہ آفل زخمی ہونا پیا آفل کی کرنگ دیاں مستر جنان ملی ہے ہی انگریزی سی انگریز دا ملک سی انگریز دینالہ سی تاکر کے مل گیا مسلمان نو ملدہ تو پھر محمد نو ملدہ کمیں اور سمیں لگی ہے کہ نہیں مستر جنان لبا ہے نا کی لبا ہے? انگریز دا ملک لبا ہے انگریز دا نظام لبا ہے انگریزی بندے لبا ہے. جو میری میں مطلب جو جانا جانا میرا صرف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 الجین <tiroir mucho> <Vietnamese>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 میں ڈاک جلالی ڈاکٹر طاہر القادری اگر تیکن لگ آخ آ جائے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 کنجرو پودوا کنجر <laughs> کوئی دو لائن ہوئی جو قسم خدا دی اکل ماسا نہیں دی, دی. مفتی ویگ بہن چھ تو ود فی پیر ویکے گا تو او لگے گا جی بابے ہوئے بیٹھے نے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 دی ہوں او سچی دس سید جید جید او, تباہ او دے بھی تباہ ویخیا ہے وہ جوہر کوئی نہیں لا ہی جے بابا فرید دی کی نسل ویخی اوتھی بھی کوئی نہیں جی مہریلی ویکھیے اتنے بھی نہیں رہا دسو سوہن جہر آتی ہے میراسی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 نے پڑھو <coughs> <coughs> جو چل جائے تو شاہ دیاں ساری کو تقریر منٹ شاہ جی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 گل چو... چاہیے... چاہیے... دو پا ایے... ساری اگریز دی حکومت میں حکومت جی آرام ہے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 کے بند مومن بندہ قیامت بڑا سارا ابد اللہ دبو جال جانا میں سناؤ دی دشمنی کونی دی بے شوی ہو بنا دے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 نہائے بنا ل پیٹوڈ قوم نے گل بنا اسلام نے کہ آ جسلانا تو انہوں نے پکس جان دے چیڈی دن نہیں دیتا رجیا جی. کا مذہب میں میں سبدہ ویک کے نہر ڈے آخر رجا کہ معلوما ٹولہ چنگر مراسی کا منہ چیخ ویخ آ رہ <تصحیح> نہیں <تصح> <درور> <تصح> دے دے <لوا> جا, <دے> جا ایسے گندی ماں نے محمد نہ بچے نے میرے دی بونڈ ماڑا می دھی چورا بانس بہن چو چ قرآن نے می کر, کر کے <تصال>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 نے میں میں نمبر شاکر پ حلری موٹر من یہاں استاد تھے مجھ کو یہاں استاد یہاں استاد مقرر تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر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 جنہاں میراجی لگاڑا سا گیا ہے یہ دور خاندے باس تے خرون نے موجہ راہو دو دوانوں احمد موبین پر خیال پر سونا ہوں سے کائنٹہ لگے گا تان جاندے ہاں اگر